تقریباً ستاون میل پرانا تین بٹا چار سوا ستاون میل جس کو گز سے اکر پا جائے جو تین فٹ کا گز ہوتا ہے یہ سترہ سو گز کا ایک میل بنتا ہے تو ستاون میل سوا ستاون میل پر مسافر بنتا ہے ٹھیک ہے طریقہ کیا ہے کہ اتنے میل سفر کیا ہو نہیں اتنے میل سفر کرنے کا ازم ہو جیسے آپ میل آپ یہاں سے جب نکلیں تو یہاں کسر نہیں کریں گے کثر کب ہوگی اپنا ازم آپ کا ہے ٹھٹا پہنچنے کا کراچی کی آبادی سے جب آپ نکل جائیں یا کسی بھی شہر کی آبادی میں آپ سفر کر رہے ہیں آبادی سے نکلنے کے بعد قصر شروع ہو جائے گی یعنی کہ وہاں پہنچنے میں قصر, قصر شروع ہو جائے گی اور لوٹنے میں بھی جب تک کہ معروف طریقے سے جس کو کراچی کہتے ہیں جب تک آپ اس میں داخل نہ ہو جائیں اس سے پہلے اگر کوئی نماز کا وقت ہو تو بھی آپ قصر ہی کریں اس کی دلیل ہمارے امام اعظم ابو حنی فافی ہے اور دوسروں کے بعد یہی دلیل سعودی عرب یا علماء شافی ان کے نزدیک غالباً بارہ میل کوئی اگر چلا جائے تو اس پہ قسر ہو جائے گی ان کی دلیل کیا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے مدین شریف سے سفر کیا اور جہاں سے احرام مانتے ہیں جس کو ابیار علی کہتے ہیں، وہاں حضرت فاروق اعظم نے قصر کیا اب ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ مسجد سے تقریباً دس یا بارہ میل کے فاصلے جس کا مطلب یہ کہ مسافر دس بارہ میل پر مسافر ہو جائے گا اس سے اس انہوں نے یہ دلیل لی ہماری دلیل یہ ہے کہ اصل میں اس وقت تک وہاں آبادی نہیں دی. جب وہ ابیار علی فادو اعظم پہنچے تو مدینے شریف سے باہر ہو گا. جب مدینے شریف کی آبادی سے جب آدمی باہر ہو جائے گا اور مسافر